پوری دنیا پر ظلم ڈالے اگر کوئی ایسی خبر آئے جس سے پتہ چل جائے کہ یہ ظالم ہلاک ہو گئے تو یہ دنیا کے لیے سب سے بڑی خوشخبری ہوگی تو اس لیے فرمایا کہ وہ خوشخبری لے کر آئے تو خوشخبری قومی لوت کی ہلاکت یہ بھی خوشخبری ہے جب یہ آئے تو انہوں نے حید ابراہیم علیہ السلام کو کہا سلام ہم آپ کو سلام کہتے ہیں سلام کیا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلام یہ انبیاء کی بھی سنت ہے اور سلام فرشتوں کی بھی سنت ہے فرشتے بھی سلام کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو حکم دیا کہ جاؤ فرشتوں سے کہو السلام علیکم اور فرشت سلام کے جواب میں جو جواب دیں گے وہ آپ کی نسل کا جواب ہوگا اور فرشتوں نے جواب میں و علیہم السلام کہا تو اب نسل آدم کے لیے بھی یہی ہے کہ جب ان کو سلام کیا جائے تو وہ جواب میں کہیں السلام و علیکم السلام قال سلام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا کمال ابیسا انجا حنیس تھوڑی ہی دیر ٹھہرے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تلا ہوا بچھڑا لے کر آ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے ان کی مہمان نوازی کے واقعات بہت مشہور ہیں کہتے ہیں کہ بغیر مہمان کے ان کے لیے کھانا کھانا ہی مشکل ہو جاتا تھا ان کی فطرت ان کے مزاج ان کی طبیعت میں مہمان نوازی تھی اور مہمان نوازی یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں بلکہ اسلام کے اخلاق میں سے ہے اور انبیاء کرام نام السلام کی سنت میں سے ہے اور یہ سنت معقدہ ہے کہ اگر کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی کی جائے حضرت ابو رضی اللہ عنہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلاثت الوم و جا یوم و لیلہ مہمان نوازی تین دن ہے اور خصوصی مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے ہما کا نا و را ازان کا وہ صدقہ اور تین دن سے زائد ہے تو وہ صدقہ ہے تو ایک دن تو خصوصی مہمان نوازی کی جائے ظاہر ہے کہ اسمراد وہی مہمان ہے جو تعلق کی بنا پر رشتے کی بنا پر محبت کی بنا پر دور سے آیا ہے خلوص کے ساتھ آیا ہے تو اس کی ایک دن خصوصی مہمان نوازی کی جائے خاص کھانا کھلانے کی کوشش کی جائے جو اپنے بس میں ہے جو اپنے اختیار میں ہے اور پھر تین دن عمومی مہمان نوازی اور اس کے بعد جو کچھ ہے وہ پھر صدقہ ہے تو ظاہر ہے کہ مہمان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے میزبانوں کا خیال کرے ایسا نہ ہو کہ مان نہ مان میں تیرا مہمان زبردستی آ کر مہمان بن گیا آج کل ویسے بھی مصروفیت کا زمانہ ہے ہر شخص مصروف ہر شخص میں تو کہتا ہوں دیوانے بھی مصروف ہیں جن کو ہم سمجھیں پاگل ہے اس سے بھی پوچھے تو وہ بھی گھڑی دیکھے گا کہتے اس وقت میرے پاس فرصت نہیں ہے تو ہر شخص مصروف ہے ایسا مصروف ہے کہ کولو کے بیل کی طرح بس گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے صبح سے رات تک وقت ختم ہو جاتا ہے مگر کام ختم نہیں ہوتے تو مہمان صاحب آ اور آ کر جم گئے اب جانے کا نام ہی نہیں لیتے اور دوسرے کا لحاظ نہیں کہ وہ اس وقت مصروف ہوگا آج کل اللہ پاک نے اتنی سہولتیں پیدا کر دی ہر شخص کی جیب میں موبائل ہے جمع کی جیب میں موبائل ہے اور ٹھیلے والوں کی جیب میں موبائل ہے گدا گاڑی پر جا رہا ہے اور موبائل وہ بجاتا ہوا جا رہا ہے اور سنتا ہوا جا رہا ہے تو بھائی آج تو اتنی سہولتیں کم از کم موبائل کے ذریعے سے آنے کی اطلاع کر دیں کہ میں آ رہا ہوں اچانک آ دمکا اور کہتے میں تو مہمان ہوں تو یہ غلط طریقہ ہے یہ دوسروں کو تکلیف دینے والی بات ہے کسی طریقے سے دوسرا پردادار آدمی ہے اس کا بھی لحاظ رکھا جائے اور اس کی مجبورییں ان کا بھی لحاظ رکھنا وہ ضروری ہے اب مہمان آ گیا اب مہمان جانے کا نام ہی نہیں لے رہا جیسے کہ وہ مشہور ہے ہمارے ہاں کہ مہمان صاحب تشریف لے آئے اب کافی دن گزر گئے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو گھر والوں نے بڑے طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی کافی دن ہو گئے آپ کے بچے بہت اداس ہوں گے تو انہوں نے کہا اس لیے میں سوچ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی یہیں بلوا لوں تو ایسے ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں تو بھائی یہ مہمان نوازی نہیں کہ جس میں میزبان کو تکلیف دی جائے اور اس کو پریشان کیا جائے اور ہر شخص کی مہمان نوازی ضروری بھی نہیں ہے آج کل مہمان آتے ہیں اور گھر کا سفایا کر کے چلے جاتے ہیں اخباروں میں ایسی خبریں چھپتی مہمان آتے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کی نوجوان بہنوں اور بیٹیوں کو بھگا کر لے جاتے تو اب کوئی ایسی چور چکا آ جائے اور کہ جی میں تو مہمان مہمان ہوں مجھے تو اب اپنے گھر میں رکھے اتنی حدیثیں آئی ہیں لہذا میرا خیال کریں تو یہ ضروری نہیں ہے بہرحال جو باقی مہمان ہو اس کا خیال کرنا چاہیے اور اس کی مہمان نوازی کرنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے اس کے حقوق کا خیال کرے اور جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ مہمان کی مہمان نوازی کرے تو حضرت ابراہیم علی السلاۃ السلام جلدی جلدی گئے اور بچڑا زبہ کر کے اور بھون کر تل کر لے آئے اور لا کر مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دیا اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام رام علی مسلم غیب کا علم نہیں رکھتے اس لیے کہ اگر حضرت اگر امبیا کو غیب کا علم ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ اسلام کو بھی ہوتا اور وہ جانتے کہ یہ تو فرشتے ہیں اور فرشتے کھانا نہیں کھاتے انہوں نے پوچھا بھی نہیں اور جلدی جلدی کھانا تیار کر لیا تو معلوم ہوا کہ انبیاء کو بھی غیب کا علم نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ نہ بتایا پلم آئی ہوں لاپسلے ہی ناکرا ہوں جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچ رہے ناکیرا تو اس کو ان کو اوپرا سمجھا بع ج اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس کیا حیرت ابراہیم علیہ السلام نے بچڑا تل کر ان کے سامنے رکھ دیا مگر وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے اور ایک لکما بھی نہیں لے رہے اور اس بچڑے کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہے تو حیرت ابراہیم علیہ السلام کو دل میں خوف محسوس ہوا کیوں اس لیے کہ عربوں میں یہ طریقہ تھا کہ دشمن کے گھر سے کھاتے نہیں تھے اور جس کے گھر سے کھا لیتے پھر اس سے دشمنی نہیں رکھتے تھے تو جس کو کہتے ہیں نمک حلالی اور نمک حرامی یہ چیز ان کے اندر پائی جاتی تھی کہ جس کا کھا لیا پھر اس کو دھوکا نہیں دیتے تھے اور جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی اس کا کھاتے نہیں تھے تاکہ کوئی نمک حرام ہونے کا تانا نہ دے تو خوف محسوس کیا کہ کہیں کوئی یہ میرے دشمن تو نہیں ہے جو میرے گھر سے کھانا نہیں کھا رہے فرشتے سمجھ گئے اور نے کہا لا تخ آپ خوف نہ کریں انسل نہ علا قومی لوٹ ہم کو بھیجا گیا ہے قومی لوٹ کی طرف بعد روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے ایسی ہی کہہ دیا دل لگی کے طور پر کہ حضرت ہم تو بغیر قیمت دیے کھانا نہیں کھاتے تو حید ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ چلو قیمت ادا کر کے کھا لو تو نے پوچھا قیمت کیا ہے تو حید ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ انتظر اللہ فی اول ہی وتمدی آخری ہی اس کی قیمت یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ پڑھو اور آخر میں الحمدللہ پڑھ لینا یہ ہے اس کھانے کی قیمت تو جبرائیل نے اپنے دوسرے ساتھی فرشتوں سے کہا بحق اتحض اللہ حاضہ خلیلا یہ شخص واقعی اللہ کا خلیل بننے کے قابل ہے اللہ نے اس کو اپنا خلیل قرار دیا ہے اپنا دوست قرار دیا ہے تو یہ ایسے ہی نہیں قرار دیا بلکہ یہ واقعی اللہ کا خلیل اور اللہ کا دوست بننے کے قابل ہے اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کھانے کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا اور کھانے کے آخر میں الحمدللہ پڑھنا یہ پہلی امتوں میں بھی مشروط تھا بمر اتہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کھڑی تھی فضاحی کر وہ مسکرا پڑی مسکرائی کیوں ہنسی کیوں ایک تو خوف دور ہونے کی وجہ سے جب یہ تسلی ہو گئی کہ یہ دشمن نہیں ہے بلکہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں تو خوف ختم ہو گیا تو مسکرا پڑی یا اس لیے مسکرائی کہ انہیں قوم لوٹ کی ہلاکت کی خبر دی گئی تھی اور میں نے کہا کہ ظالم قوم کی ہلاکت کی خبر یہ بھی خوشخبری ہوتی ہے تو مسکرا پڑی فبشر نہا بھی ہاق تو اس موقع پر ہم نے ان کو خوشخبری سنائی اس کی کہ اے بی, بی خوش ہو جاؤ ہم تمہیں اسحاق کی صورت میں بیٹا عطا کریں گے ومن برا اسحاق یاقوب اور اسحاق کے بعد یاقوب کی صورت میں پوتا عطا کریں بیٹا بھی دیں گے اور پوت ان کے نام بھی بتا دیے بیٹے کا نام ہوگا اسحاق اور پوتے کا نام ہوگا یاقوب اور دوسرے بیٹے کا نام اسمعیل علیہ السلام تو نیک بچوں کی خوشخبری مل گئی حرت ابراہیم علی اسلام کی بی بی نے کہا قالت یا بی ارے افسوس ارے عجیب بات کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا میرے ہاں وانا عجوزم اور میں بڑھیا وہ بالی شیخہ اور میرا شوہر بھی بوڑھا تصویروں میں ہے کہ اس وقت حید ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ کی عمر تھی ننانوے سال اور حید ابراہیم علیہ السلام کی عمر تھی ایک سو بیس سال کہتی ہے کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا میں بھی بڈی اور شوہر بھی بڈا تو کیا اسی حالت میں بیٹا پیدا ہوگا یا یہ کہ اللہ مجھے جوانی عطا کر دے گا میرے شوہر کو بھی جوانی اور پھر بچہ پیدا ہوگا کیسے ہوگا ان ہزا لشی ان عجیب یہ تو عجیب بات ہے عجیب معاملہ ہے کہ شوہر بھی بڈھا اور بیوی بھی بڈی اور بڑھا بڑھاپے کی بھی انتہا اور بچہ پیدا ہو جائے کالوجی نمن امر اللہ فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو اللہ کے حکم سے اللہ جو چاہے ہو جاتا ہے اور اللہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا رحمت اللہ وبراکات ہوں علیکم اہل البید اے اہل بیت اے گھر والوں تم پر اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی برکتیں اللہ اکبر اس کا مفہوم میری ناقص سوچ میں یوں آتا ہے فرشتے یہ کہہ رہے اے ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ اے اس گھر والو نبی کے گھر والوں تم پر تو دن رات اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تم تو دن رات اللہ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے ہو کیا تمہیں بھی تعجب ہے کہ یہ کیسے ہوگا اللہ اکبر ہاں. کہا ہم اور کہا اللہ کے نبی اور اللہ کے ولی اور اللہ کے نیک بندے لیکن یہ حقیقت ہے بھائی کسی کو یقین آئے نہ آئے یہ حقیقت ہے اپنی زندگی میں اللہ پاک کی اتنی رحمتیں اتنی برکتیں اور اتنی نعمتیں دیکھی کہ اب اللہ پاک کی کسی نعمت پر کوئی تعجب نہیں ہوتا تو جس نے دن ذات اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہو ساری زندگی اللہ کی نعمتوں کا مشاہدہ کیا ہو کہ ہم کچھ نہیں اللہ نے نواز دیا اللہ نے یہ دے دیا اللہ نے وہ دے دیا تو اسے اللہ کی کسی اور نعمت کے ملنے پر تعجب نہیں ہونا چاہیے تو رشتوں نے کہا اے نبوت کے گھرانے کے لوگوں تمہیں تعجب ہو رہا ہے کہ کیسے بچے پیدا ہوگا جبکہ تم تو ہمیشہ اللہ کی رحمتوں کا مشاہدہ کرتے ہو اللہ کی برکتوں کا مشاہدہ کرتے ہو یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ فرشتوں نے کہا اے اہل بیت اہل الت اے اہل بیت اہل بیت سمراد کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر والے اور یقینی بات ہے کہ اس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں شامل تھی مشہور روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں حضرت سارا حضرت حاجرہ اور حضرت قطورہ تو تین بیویاں تھیں تو اہل بیت کے لفظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں سب سے پہلے شامل ہیں تو یہاں اہل بیت کا جو لفظ بولا گیا اس میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویا شامل ہیں اور جب ہم دوسری پڑھتے ہیں اللہ مسلح علی محمد و الا علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و الا علی ابراہیم آل آل علی ابراہیم جب ہم کہتے ہیں تو وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویاں شامل ہیں اہل بیت کے لفظ میں بھی بیویاں شامل اعلی ابراہیم کے لفظ میں بھی بیویاں شامل میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آج بات بدبخت ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ اہل بیت میں شامل نہیں ہے ان کو خارج کرتے وہ کہتے اہل بیت میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادرت علی حضرت فاطمہ حضرت, حضرت حسن حضرت حسین بس یہ پانچ افراد کا نام ہے اہل بیت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں شامل ہی نہیں کرتے چونکہ قرآن کریم سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے جیسا کہ اللہ پاک نے میں پارے کے آخر میں فرمایا ان نماز اللہ اللہ یہ چاہتا ہے اے با بیت اے میرے نبی کے گھر والوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجاست کو دور کر دے اور تمہیں خوب اچھے طریقے سے پاک کر دے تو اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا وعدہ کس کے لیے ہے یہ اللہ نے کس سے وعدہ کیا اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی شامل ہیں حضور کی بیٹیاں بھی شامل حضور کے بیٹے بھی شامل حضور کے نواسے بھی شامل نواسیاں بھی شامل یہ سب اہل بیت میں شامل ہیں تو ازواج متحرات کو اہل بیت سے خارج کرنا یہ تعصب جہالت نفرت اور کے سوا کچھ نہیں مگر نہ لغت کو دیکھیں قرآن کو دیکھیں اور عربی زبان کی اصطلاحات کو دیکھیں تو اہل بیت میں سب سے پہلے تو ازواج متحرات شامل ہوتی ہیں آپ اردو میں بھی دیکھ لیں ہم جب کہتے ہیں میرے گھر والے تو میرے گھر والے کیا اس کا مطلب جن میں کہوں میرے گھر والے تو میرا داماد تو اس میں آئے اور میری بیٹی تو آئیں اور میرے نواسے اور نواسیاں تو آئیں اور میری بیویاں اس میں شامل ہی نہ ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے ہمارے گھر والے تو اس سے مراد سب سے پہلے اس کی بیوی ہوتی ہے پھر بچے ہوتے ہیں بچوں کے بچے ہوتے ہیں لہذا اہل بیت کو اہل بیت سے ازواج مطرات کو خارج کرنا یہ بالکل جہالت ہے تو فرشتوں نے کہا اے اہل بیت اے گھر والوں نبی کے گھر والوں نبی کی بیویوں کیا تم اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہو جبکہ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں تم پر ہیں ان حمید مجید بے شک اللہ قابل تعریف ہے حمید قابل تعریف ہے اپنے افعال میں بھی اپنے اقوال میں بھی وہ ساری تعریفوں کا مستحق ہے مجید وہ بزرگ ہے وہ کثیر الخیر ہے اپنی صفات میں بھی اور اپنی ذات میں بھی فرما ذہب ان ابراہیم جب ابراہیم علی اسلام کا خوف دور ہو گیا وہ جا اور ابراہیم کے پاس خوشخبری آ گئی یوجاد کی قومی لوت تو وہ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا قومی لوت کے بارے میں حیث ابراہیم علیہ السلام نے تو بات چیت کی تھی فرشتوں سے لیکن اللہ نے فرشتوں کے ساتھ جھگڑنے کو تعبیر کیا اللہ کے ساتھ جھگڑنے سے کہ وہ ہمارے ساتھ جھگڑنے لگا ہمارے ساتھ بحث کرنے لگا بحث کیا ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ کیا تم کسی ایسی بستی پر عذاب نازل کرو گے جس میں تین سو مہمان رہتے ہوں تین سو مومن رہتے ہوں کہنے لگے نہیں پوچھا اگر دو سو مومن رہتے ہوں تو ہلاک کرو گے کہنے لگے نہیں پوچھا کیا ایک سو مومن رہتے ہوں تو کہنے لگے نہیں پوچھا اگر ایک بھی مومن رہتا ہو تو اس بستی کو ہلاک کرو گے یا لگے نہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بستی میں اور نہیں تو کم از کم لوٹ تو موجود ہے میرا بتیجہ لوٹ اللہ کے نبی اور ان کی بیٹیاں تو اس ساری بستی کو تم کیسے تباہ کرو گے اس پر اللہ کا عذاب کیسے نازل کرو یہ بات کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے لیکن یاد رکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے یہ سوال جواب کرنا یہ بدتمیزی اور بے ادبی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ دل کی رقت دل کی نرمی اور دل کی لطافت کی وجہ سے تھا اسی لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نہیں بیان کی بلکہ تعریف کی ہے ان ابراہیم ابا منی حیرت ابراہیم علیہ السلام کی شان میں اللہ نے تین الفاظ استعمال فرمائے فرمایا کہ بے شک ابراہیم للیم ان بڑا بردبار تھا بڑا تحمل مزاج کسی سے انتقام لینے میں جلدی نہیں کرتے تھے ابا بڑا نرم دل تھا لوگوں کی تکلیف کو دیکھ کر آہیں بھرتا تھا روتا تھا یہ ابا ہوں منیب اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا یہ تین تعریفیں کی ظاہر ہے کہ اگر حید ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے سوال جواب کرنا معذ اللہ معذ اللہ بے ادبی کی بنا پر ہوتا تو اللہ اس مقام پر کبھی بھی حید ابراہیم علیہ السلام کی تعریف نہ کرتا جبکہ اللہ نے حید ابراہیم علیہ السلام کی تعریف میں ایک کلمہ نہیں تین کلمے ارشاد فرمائے ہیں حلیم ان منیب وہ بڑا بردبار تھا وہ لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کر آہیں بھرنے والا تھا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا یا ابراہیم آرز اے ابراہیم اس بات کو چھوڑو اس قوم کے ذکر کو چھوڑ دو قوم لوٹ کے ذکر کو ان جاء امر امریک بے شک تیرے رب کا حکم آ گیا وہ ان عذاب عذابن غیر مردود اور ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا جسے لٹایا نہیں جا سکتا اللہ نے قوم لوٹ کی تباہی کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب اللہ کے فیصلے کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا لہذا اے ابراہیم اس قوم کے بارے میں ہم سے بات نہ کیجیے چھوڑ جا ات رسول لوتن جب ہمارے رشتے لوت کے پاس پہنچے تو لوت علی السلام غمگین ہو گئے مذاق اب اور ان کا دل تنگ ہو گیا مکان حاض اور لوت علی السلام کہنے لگے یہ دن تو بڑا سخت دن ہے بڑا مشکل دن ہے حضرت لوت علیہ السلام حیرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے جیسے ابراہیم علیہ السلام بابل سے آئے عراق سے آئے اسی طریقے سے لوت علیہ السلام بھی عراق سے آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کو بحر میت کے کنارے کی طرف بھیج دیا وہاں کئی بستیاں آباد تھیں تو اس طرف بھیج دیا کہ تم وہاں جا کر اللہ کا پیغام ان تک پہنچا پہنچاؤ یہ علاقہ بڑا سرسبز تھا اور وہاں کوئی چھ لاکھ کی آبادی تھی اللہ اکبر مختلف قومیں مختلف بیماریوں میں مبتلا رہی ہیں قومیں لوٹ ہم جنس پرستی کی بیماری میں مبتلا تھی اور اس بیماری میں قوم لوٹ ایسی مبتلا تھی کہ انہوں نے عورتوں سے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا اس بدکاری میں اتنے آگے نکل گئے تو یہ ہم جنس پرستی جو آج یورپ میں یہ بیماری بہت عام ہے یورپ میں کیا تقریباً پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے افریقی ممالک میں یہ بیماری سب سے زیادہ تو یہ بیماری آج سے نہیں آئی بلکہ یہ بیماری قوم لوٹ سے چلی ہے اور کہتے ہیں سب سے پہلے اس بیماری میں جو قوم مبتلا ہوئی وہ قوم لوٹ تھی اور آج کی مہذب دنیا کے لوگوں نے اس کو قانونی طور پر جائز قرار دے دیا بعض ایسے محلے یورپ میں ہے جہاں صرف ہم جنس پرست رہتے دوسرا کوئی تو اس قدر اس کو فروغ دے دیا گیا اور اس کی وجہ سے آج پوری دنیا ایڈس کی بیماری میں اس کے خطرے سے دو چار ہے اور یہ بیماری اسی سے پیدا ہوتی ہے تو قومی لوت اس بیماری میں مبتلا تھی عط ابراہیم علی السلاط اسلام نے ان کو سمجھایا بدکاری سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی اور کفر و شرک سے بھی توبہ کرنے کی تلقین کی لیکن ان کی قوم ایسی بدمست تھی اور برائی میں اتنی دور نکل چکی تھی کہ حضلت علی السلام کی دعوت سے کسی ایک فرد نے بھی ایمان قبول نہ کیا کہتے ہیں اس بستی میں اس ملک میں یا تو حضرت لوت علیہ السلام ایمان والے تھے یا ان کی دو بیٹیاں بیوی بی نے بھی ایمان قبول نہیں کیا بیوی بی نے بھی کافروں کا ساتھ دیا اور یہاں سے بھی ثابت ہوا کہ نبی کی بیوی بی کافرہ ہو سکتی ہے البتہ نبی کی بیوی بدکار بی بی بی نہیں ہو سکتی کیونکہ بدکاری میں عورت کا مبتلا ہونا یہ اتنا بڑا ایب ہے کہ کسی شریف مرد کے لیے مناسب ہی نہیں کہ وہ کسی بدکار عورت کا شوہر بنے فلوت علی اسلام کی بیوی کافرہ تو تھی مگر ذانیہ اور بدکار نہیں تھی اور باقی ساری کی ساری قوم ہم جنس پرستی میں بدکاری میں اور کفر و شرک میں مبتلا تھی اب جب فرشتے آئے تو فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تو حیرت لوت علی اسلام نے فوری طور پر پہچانا نہیں کہ یہ فرشتے ہیں یا کہ یا کہ میرے مہمان اور جب ان کے حسن و جمال کو دیکھا ان کی جوانی کو دیکھا ان کی رانائی کو دیکھا تو حضلوت علی اسلام پریشان ہو گئے اس لیے کہ وہ اپنی قوم کی گدی فطرت کو جانتے تھے کہ ایسی غلیظ فطرت ان کی ہو چکی تھی اور ایسا مزاج ان کا خراب ہو چکا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی خوبصورت مرد آ جاتا تو اس کے ساتھ بھی بدکاری کرنے کی کوشش کرتے تھے تو جب نوت علی اسلام نے ان نوجوانوں کو دیکھا تو غمگین اور پریشان ہو گیا اور دل تنگ ہو گیا اور کہ گے کہ یہ دن تو بڑا سخت دن ہے میرے پاس یہ نوجوان آئے ہیں حسین و جمیل نوجوان اور میری قوم بدکار ہے اگر انہوں نے ان نوجوانوں کے آنے کے بارے میں سن لیا تو وہ ان کے ساتھ بھی برائی کرنے کی کوشش کریں گے اور میں اکیلا ان کو بچا نہیں سکوں گا تو یہ سوچ سوچ کر غمگین ہو گئے اور ان کا دل تنگ ہو گیا چنانچہ اللہ کہتے ہیں بجا اہ قوم یو را لوت علی اسلام کی قوم لوت علیہ السلام کی طرف دوڑتی ہوئی آئی جو ہی ان کو پتا چلا کہ لوت کے پاس نوجوان خوبصورت نوجوان آئے ہیں تو آہستہ آہستہ نہیں دوڑتے ہوئے آئے ہے لوت علیہ السلام کے گھر کی طرف ممین قبل قانو یا ملون اور اللہ فرماتے ہیں وہ اس سے پہلے ہی بدکاری میں مبتلا تھے قومی بناتی اسلام نے بڑی درد مندی کے ساتھ کہا اے میری قوم یہ میری بیٹیاں ہیں کم یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اپنی شہبت پوری کرنی ہے تو ان کے ساتھ کرو اللہ اللہ سے ڈرو ملا تخذونی تھی گئی تھی اور مہمانوں کے سامنے مجھے زلیل اور رسوانہ کرو علیہ سمن کم راجل الرشید کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے اللہ اکبر کتنا درد ہے بے چارگی ہے بے بسی ہے آجی ہے اللہ کے نبی کے محض فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ان کے ساتھ نکاح کر لو اور ان کے ساتھ اپنی شہبت کو پورا کرو ان مہمانوں کے سامنے مجھے ذلیل اور رسوانہ کرو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حیرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ جو فرمایا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں تو کون سی بیٹیاں مراد ہیں بعض کہتے ہیں کہ حیرت لوط علیہ السلام کی اپنی حقیقی بیٹیاں مراد ہیں سلیط السلام نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں تم میں سے جو نکاح کرنا چاہتا ہے ان کے ساتھ نکاح کر لو اور جے اس طریقے سے اپنی شہادت پوری کر لو لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد قوم کی بیٹیاں ہیں اس لیے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ قوم کا امت کا روحانی بات ہوتا ہے تو امت کی بیٹیاں وہ نبی کی روحانی بیٹیاں ہیں اللہ اکبر جیسے ہم سب الحمدللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے اور روحانی بیٹیاں ہیں ہمارے مرد حضور کے روحانی بیٹے ہیں اور ہماری ساری عورتیں وہ حضور کی روحانی بیٹیاں ہیں. تو پوری قوم لوٹ کی بیٹیاں یہ حقیقت میں ہے تھے لوت علیہ السلام کی بیٹیاں تھی روحانی بیٹیاں سوہیت لوت السلام نے کہا کہ میری ان روحانی بیٹیوں کے ساتھ نکاح کر لو اور جائز طریقے سے اپنی شہمت پوری کرو ان نوجوانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ نہ کرو ان کے سامنے مجھے زلیل اور رسوا نہ کرو اور فرمایا بڑی بے چارگی کے ساتھ علیہ سا رجل الرشید کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے جو عقل کی بات کرے جو ہدایت کی بات کرے کال علم کا مالنا پی بنا سی کا منحق فرشے کہنے لگے وہ قوم کے بدکار لوگ کہنے لگے اے لو تم جانتے ہو تمہاری بیٹیوں کی طرف ہمیں کوئی رغبت نہیں ہے اللہ اکبر جب انسان کی فطرت مسق ہو جائے تو اسے حلال میں لطف نہیں آتا اسے حرام میں لطف آتا ہے جب کسی کی فطرت مسق ہو جائے اسے نکاح میں مزہ نہیں آتا اس کو زنا میں مزہ آتا ہے پہلے بھی یہ میں نے واقعہ سنایا تھا یہاں بھی اس کو تازہ کر لیا جائے ہمارے بزرگوں میں, تھے، میں سے تھے حضرت مانا مظفر حسین کاندلوی نبر اللہ مرکہ سیلانی آدمی تھے چلتے پھرتے رہتے تھے تو چلتے چلاتے ایک بستی میں پہنچے نماز پڑھی لیکن دیکھا کہ مسجد میں بستی کا کوئی ایک مرد بھی نہیں آیا کوئی بندہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا بڑے پریشان ہوئے بستی والوں سے پوچھا کیا وجہ ہے یہاں کے لوگ نماز نہیں پڑھتے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو سردار اور وڈیرا ہے شرابی زانی اور بدکار انسان ہے اور بے نماز بھی ہے اور جیسے سردار ہوتے ہیں ویسی قوم ہوتی ہے وہ مسجد سے دور تو کوئی بھی مسجد میں نہیں آتا اور اگر وہ نمازی بن گئے تو باقی لوگ بھی نماز کے لیے آئیں گے تو ہے مظفر حسین قاندری رحمت اللہ اس وڈیرے کے پاس پہنچے اور منت سماجت کر کے اس کو مسجد میں آنے کے لیے راضی کر لیا مگر اس نے شرط لگائی مولوی جی میں مسجد میں آ تو جاؤں گا لیکن ناپاکی کی حالت میں آؤں گا میں پاک ہو کر نہیں آ سکتا تو حضرت نے فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں آ جاؤ لیکن آ جاؤ جب نماز کا وقت ہوا اور اسے اپنا وعدہ یاد آیا تو دل نے ملامت کی کہ اللہ کے بندے زندگی میں پہلی بار اللہ کے گھر میں جا رہے ہو کہ آج بھی ناپاکی کی حالت میں جاؤ گے آج تو پاک ہو کر چلے جاؤ چنانچی اس نے غسل کیا اور مسجد میں پہنچا اللہ اکبر اور ادھر حضملہ مظفرسین کاندوی رحمت اللہ علیہ نے رو رو کر اللہ سے دعا کی اے اللہ تیرے فضل و کرم سے تیرے گھر کا راستہ دکھانا یہ میرا کام تھا اب اس کی زندگی کو بدل دینا یہ تیرا کام ہے اللہ اکبر اس نے ایک نماز پڑھی اور ایک نماز نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا مولانا عاشق الہی صاحب رحمت اللہ علیہ نے سسکرت الخلیل نامی کتاب لکھی اس میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ پھر ایسا نمازی بنا غالباً جو مجھے یاد ہے کہ پچیس سال تک تحجد کی نماز بھی قضا نہیں ہے اور لکھے کہ دس سال ہو گئے تھے نکاح کو لیکن آج تک اپنی بیوی بی کا چہرہ بھی نہیں دیکھا بیوی کے قریب ہی نہیں گیا مت فرنڈیوں کنجریوں میں کھویا رہتا تھا خاندانی دباؤ کے تحت نکاح تو کر لیا لیکن بیوی بی کے قریب بھی نہیں جاتا تھا آج پہلا دن تھا کہ بیوی بی کی طرف گیا اور جب بیوی بی کے چہرے کو دیکھا اللہ اکبر کو دیکھتا رہ گیا اور دل نے ملامت کی ظالم تورنڈیوں کنجریوں کے پیچھے مر رہا ہے اور اللہ نے تیرے گھر میں ایسی حسین و جمیل خاتون بٹھا رکھی اس لیے کہ جو حسن ایک با پردہ اور با حیا عورت کے اندر ہے وہ حسن بازاری طوائفوں کے اندر نہیں ہو سکتا وہاں تو لیپا پوتی کا حسن ہوتا ہے اصل حسن نہیں ہوتا وہ دل نے ملامت کی کہ کہاں کھوئے ہوئے ہو کیسی عظیم عورت کو چھوڑ کر جناچہ اس دن سے توبہ کی بدکاری سے زناکاری سے اور اللہ پاک نے اس کو حلال کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائی بتا رہا تھا کہ جب انسان کی فطرت مسخ ہو جائے اور جب اس کو بدکاری میں لطف اور مزہ آئے تو پھر حلال راستے کو وہ اختیار ہی نہیں کرتا جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا آپ بتائیے کہ یورپ میں ہم جو پڑھتے ہیں اخبارات میں رسالوں میں سفر ناموں میں اب پچاس سال کا مرد پچاس سال کے مرد سے شادی کر رہا ہے عورت سے نہیں کر رہا یعنی انتہا اور زندگی گزار دیتے ہیں اسی طریقے سے کہ مرد مرد کے ساتھ عورت عورت کے ساتھ زندگی گزارے ہم جنس پرستی اور اس کے لیے وہ جلوس نکالتے ہیں اپنا حق منوانے کی کوشش کرتے تو یہ قوم لوت کے لوگ کہنے لگے لوت علیہ السلام کو کہ تم جانتے ہو کہ ہمیں ان لڑکیوں کی طرف ان عورتوں کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے ہم نہیں جانتے ہمیں ان سے کچھ نہیں لینا دینا ہم نہیں نکاح کرتے وہ ان کا لگتا علام اور اے لوت تم جانتے ہو جو ہمارا ارادہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اللہ اکبر ہے لوت علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے عجیب انداز سے کہا کالی کم کش میرے پاس قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے اور میں اپنے مہمانوں کو بچا سکتا او آئی الى رکن شدید یا کسی مضبوط قلعے میں اپنا پکڑ سکتا کوئی مضبوط قبیلہ میرے ساتھ ہوتا میرے پاس طاقت ہوتی افراد ہوتے تو میں تمہارے جیسے بدکاروں کو دکیل دیتا اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا تفسیروں میں لکھا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام نے یہ بات جو فرمائی یہ مہمانوں کی دلجوئی کے لیے فرمائی تاکہ وہ یہ سمجھے کہ میں حلوت علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میرے مہمان سمجھے کہ میں ان کے دفاع کی پوری کوشش کر رہا ہوں بگرنا حیث علیہ السلام کا اصل مددگار اور اصل مضبوط قلعہ اور اصل ان کی پنا وہ تو اللہ تھا اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحیم اللہ لقد یعنی الہ رکن شدید اللہ لوت پر رحم کرے لوت تو اللہ کی پناہ میں تھے بہرحال ان کی زبان پر اس کی حالت میں یہ الفاظ جاری ہو گئے اے کاش میرے پاس قوت ہوتی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے یا کوئی مضبوط قلعے میں میں پناہ پکڑ سکتا کالو یا لو جب فرشتوں نے دیکھا کہ لوت علیہ السلام تو بہت ہی پریشان ہونے لگے آنکھوں سے آنسو نکل آئے ظالموں کے سامنے ہاتھ جوڑے منت سماجت کی میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوانہ کرو مگر وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے تو اب فرشتوں نے بھی اپنی حقیقت کو واضح کر دیا کھول دیا کہنے لگے یا لو تسول ربک ہم تیرے رب کے رسول ہیں لئی الی یہ تم تک نہیں پہنچ سکتے نہ ہمارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں نہ تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں تم پریشان نہ ہو جاؤ بات تصویروں میں ہے اس موقع پر جبر نے اپنا ایک پر جو تھوڑا سا ہلایا تو جتنے بھاگتے ہوئے آئے تھے سارے کے سارے خبیس اندے ہو تو کہا یہ آپ تک نہیں پہنچ سکتے بلکہ خود پرانے کریم میں بھی آتا ہے سورہ کمر میں بل را بدو اندیتی عَذَابِ مَنْ <نزور> قوم نے لوت علی السلام پر غالب آنے کی کوشش کی مہمانوں پر قبضہ کرنے کے لیے تو اللہ کہتے ہم نے ان کی آنکھوں کو اندا کر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر چلے جائیں <اللَّيْل> کے کسی حصے میں بلا یل تفیت من اور تم میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے مگر آپ کی بیوی کوئی مڑ کر نہیں دیکھے گا لیکن آپ کی بیوی مڑ کر دیکھے گی اس لیے کہ بیوی کو اپنی قوم سے ہمدردی تھی میں بتا چکا کہ وہ کافرہ تھی اللہ اکبر حیرت کی بات ہے یعنی عورتوں کو اس پر جذباتی ہونا چاہیے مردوں کا میدان مردوں کی طرف ہے لڑکوں کی طرف ہے ہماری طرف نہیں لیکن یہ ایسی بگڑی ہوئی قوم تھی کہ عورتیں بھی اپنے مردوں کا ساتھ دیتی تھی کہ ہمارے ساتھ شہوت پوری نہ کرے بلکہ کسی مرد کے ساتھ ہی اپنی شہوت پوری کرے ممکن ہے وہی صورت ہو جو آج یورپ میں ہے کہ مرد مرد کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا اور عورت عورت کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہی تو اس عورت کو بھی اپنی قوم سے ہمدردی تھی سلود علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے تو یہ بار بار ہمدردی کی وجہ سے پیچھے مڑ مڑ کر دیکھتی تھی اور بابل کی روایت یہ ہے بائبل کی روایت یہ ہے کہ یہ ساتھ نکلی اس نے پلٹ کر دیکھا تو یہ پتھر کا یا نمک کا کھمبا بن گیا اور ہماری تفسیروں میں یہ ہے کہ جب اس نے پلٹ کر دیکھا تو ایک پتھر اس کو آ کر لگا جس سے وہ وہی ہلاک ہو کر رہے ان مصیبہ ماں اصاب اس عورت کو بھی اس عورت پر بھی وہی عذاب آئے گا جو عذاب ان پر آئے گا ان نم ادا ہوں مصب ان کے وعدے کا وقت ان کی ہلاکت کا وقت صبح ہے صبح بھی قریب کیا صبح قریب نہیں ہے بہت تھوڑا سا وقت رہ گیا ان کی ہلاکت میں پلمبا جا امرنا جا اللہ علیہ اللہ کہتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا روایات میں آتا ہے عیل امین نے اس بستی کو اٹھایا اتنا اٹھایا کہ آسمان کے قریب اٹھا کر لے گئے کسوں کے بوکنے کی آوازیں آسمان والے سن رہے تھے اور پھر اس بستی کو الٹا پٹک دیا گیا نیچے کی طرف اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی کر دی گئی جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر کو نیچے کر دیا وہ انترنا ریحا ہجارتھی منسوخ اور ہم نے پتھر کی کنکریاں ان پر مسلسل برسائی مسب ان دا رب تیرے رب کے ہاں ان کنکریوں پر نشان لگے ہوئے تھے یہ کنکری فلان کے لیے یہ کنکڑی فنا کے لیے یہ نشان لگے ہوئے تھے۔ آج یہ بعض اوقات میزائل وغیرہ یا ڈرون جو پھینکتے ہیں تو باقاعدہ ٹارگٹ بنا کر کہ یہ فلان کو لگے گا یہ فلان کو لگے گا تو اگر انسان اس بات پر قادر ہے تو اللہ پاک بھی اس بات پر قادر کہ وہ کنکریوں کو متعین کر دے یہ کنکری کس کو لگے گی اور وہ کنکری کس کو لگے گی چنانچہ وہ سب تباہ و برباد ہو کر رہ گئے مماحی امین اصوال امین نبی اور قوم لوت کی بستی ظالموں سے زیادہ دور نہیں ہے ظالم کون ہے مکے والے اللہ فرماتے ہیں ظالموں قوم لوت کی بستی تم سے کچھ زیادہ دور نہیں ہے اس لیے کہ عرب لوگ جب تجارتی سفر کرتے تھے شام کی طرف فلسطین کی طرف اور مصر کی طرف تو قوم لوت کی بستی کے قریب سے گزرتے بحر میت کے کنارے گزرتے تھے اور جہاں قوم لوت کو تباہ کیا گیا تو کہا جاتا ہے کہ وہاں آج تک اس پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہ سکی اور چونکہ یہ بحر میت کا جو علاقہ ہے جہاں پر قوم لوٹ تھی یہ آج بھی بڑا سرسبز علاقہ ہے تو وہاں ہوٹل بنے ہوئے ہیں تفریح کے لیے اور پانی سب سے گاڑا نمکیات اس کے اندر بہت زیادہ اللہ اکبر تو ایک صاحب جنہوں نے اس علاقے کا دورہ کیا اور سفر نامہ لکھا تو انسان کی غفلت اور مدہوشی کو دیکھیں تو کہتے ہیں آج بھی اب آج کا ترقی یافتہ اور بظاہر تعلیم یافتہ انسان اس جگہ پر جہاں پر قوم لوت پر عذاب آیا تھا اسی بدکاری میں ملبث ہو رہا ہے جس کی وجہ سے قوم لوت پر عذاب آیا اللہ پاک ہمیں عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کی ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ونا سید الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفلنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تزق قلوبنا محمد یار یار ہمارے حال پر رحم فرما اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے ہمارے دل دماغ بدل دے تیری ہر نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرما تیرے ہر حکم کو اور تیرے نبی کی ہر سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ ایمان والی زندگی عطا فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما شیخ اسامہ اور ان کے جتنے ساتھی اب تک جہاد میں شہید ہو چکے یا اللہ ان کے درجات بلند فرما اے اللہ ان کی کمزوریوں کو معاف فرما اور پوری امت مسلمہ میں جذبہ جہاد عام فرما عالمی اسلام کو اچھی عیادت نصیب فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما جن گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں وہاں محبت اور پیار کی فضا پیدا فرما جو والدین اپنی نوجوان اولاد کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما یا اللہ قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما ربنا حسنت حسن تمی العلیم علی نا تباب الرحیم صلی اللہ تعالیٰ خیری خلق ہی سیدا و مولانا محمد وآلہ اجمعین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 تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان شونا بچوں کے لیے اسلائی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کرا بے امنا رہا ہے ڈبلو ڈبلو اپنا ڈاٹ رہا ہے ڈاٹ